یقولو کہتے ہیں قدا اختیار کر لیا تھا ہم نے امرنا اپنا من پہلے سے ہم بڑے محتاط لوگ کہتے دیکھا لوگ احتیاط کو نہیں مانتے ہم نے احتیاط کیا تھا نا وہ طلب فرح اور پھرتے ہیں وہ خوش ہو کر مسلمانوں کی تکلیفوں پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی بچت کو اپ نے لیے بڑا مہارت کا سبب بناتے ہیں کہ ہمارے مہارت سے ہم بچ گئے۔ ورنہ ہم بھی مارے جاتے ہیں جس طرح وقت میں انہوں نے کہا قل اپ فرما دیجئے ال یصيبنا الا ما كتب الله لنا ہر گز نہیں پہنچے گیا میں مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے ہوا مولانا وہی ہمارا کارساز ہے واللہ <سؤال> قل یتوکل المؤمنون چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے ایمان والے یہ کتنا بہترین عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمیں جو بھی تکلیف آئے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے تقدیر ماننے کے ماننے کی وجہ سے کتنے مصیبتیں چلی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں نا تقدیر مانیں گے کی تو کیا فائدہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتا ہے تو اس تکلیف پر وہ سابر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ نے لکھا تھا ہو گیا بس ختم سب سے بڑا فائدہ ہے یہ اس کے ہاتھ سے کوئی اچھائی چھوٹ جائے تو اس پر پریشان نہیں ہوتے حزین نہیں ہوتے وہ کیوں وہ کہتے میرے ہاتھ سے اس کا چھوٹ جانا اللہ نے لکھ دیا تھا بات ختم لیکن جو تقدیر کا منکر ہوتے وہ ہو کہتے اگر یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے سارے زندگی یوں یوں میں اس کی گزر جاتی ہے وہ یوں یوں میں سارے زندگی اس کو یاد کرتے رہتے اور جس کا ایمان تقدیر پر ہوتے وہ کہتے ہو گیا گزر کے بات ختم فرمایا اللہ پر ایمان والے توقل کرتے ہیں ایمان والوں کا توکل اللہ ذات آپ فرما دیجئے ہل طرف بسون بنا نہیں انتظار کرتے ہو تم ہمارے بارے میں مگر دو بلائیوں میں سے ایک کا کیا مطلب یا تو تم انتظار کرو گے یہ مارے جائیں گے ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے شہادت ملے گی یا تم انتظار کرتے ہو اگر یہ جیت جائے تو جیت جائیں گے تو مالی غنیمت لے کر آئیں گے تب بھی مزے ہیں غازی بھی بن جائیں گے مالدار بھی بن جائیں گے لیکن بنا بے کم ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں اللہ یہ کہ پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے او بھی نہ یا ہمارے ہاتھوں سے بہترب بس بس تم بھی صبر کرو انتظار کرو انب بسون ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں ایک معنی تو یہ کہ اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے دوسرا یہ کہ جب ہم تمہارے ساتھیوں کو ذلیل کریں گے تو تم ان کے ساتھ ذلیل ہو جاؤ گے دوسرا یہ تیسرا معنی یہ کہ اگر اللہ تمہارے قتل کا ہمیں اجازت دے گا تو ہم تم کو تو آسانی سے قتل کر لیتے ہیں کیونکہ منافق تو کسی کام کا ہوتا نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالی نے بیس ہزار خوارج کو قتل کیا تھا اور وہاں اللہ کے نبی نے اس کی جو تاریخ ذکر کی ہے نا امام مسلم نے جو اس کا تاریخ لایا ہے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے تحت تو کہتے ہیں جس طرح سکھے گانس ہوتے ہیں اس پہ آدمی توڑتے ہیں ٹس ٹس کر کے گر جاتے ہیں اس طرح سوکھے گانسوں کی طرح ان کے ڈھیر لگایا تھا کیونکہ ان منافقین میں لڑنے کا کوئی شکت قوت نہیں ہوتے تو پہلے سے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، ادھر مسلمانوں سے ڈرتے ہیں ادھر یہود نسارا سے ڈرتے ہیں بزدل ہوتے خرچ کرو تم خوشی یا نہ خوشی سے لئیو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا جائے گا ان نہ یقین تم نا فرمان قوم ہو فرما منافق کے مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے ان ان ان کے کے کے مال کو کو اللہ اللہ نے نے یہ ان قبول کی جائے ان سے ان کے نفقات صدقات اللہ کا فروب اللہ مگر یہ کہ انہوں نے کفر ساتھ و نماز میں گواری کے ساتھ نہ پسند کرتے صفت ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا یہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو بڑے سست ہوتے ہیں صورت نسا میں ان کے علامات ہیں یہ اللہ تعالی نے ان کو یہاں کیا کہا کفر باللہ منافق کو کیا کہا کافر یہ کافر ہے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے کیسے کفر کیا ہے وہ تو مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے نمازیں بھی پڑھتے ہیں فرمایا نہیں ایمان کا مرکز دل ہے دل سے انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا رسول پر نہیں لایا اس لیے صورت منافق میں کیا فرمایا ان نمل وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ اللہ فرماتے ان نم لکا یہ جھٹے ہیں اس لئے کہ جب تک دل سے ایمان نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں کفر ہے فلا توجب کاموالہم ولا اولادہم تاجب میں حیرت میں نہ ڈالے اپنے کا مال اور اولاد انما یرید اللہ یقنا چاہتا ہے اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی لعذبہم تاکہ ان کو عذاب دے بہا اس کے ساتھ فلحیات دنیا دنیا کے زندگی میں و تضحقان فسوہم لے جائے ان کے جانے وہم کافرون اور وہ کافر ہوم مال اور دولت تو اللہ مسلمان کو بھی دیتا ہے مومن کو منافک کو بھی دیتے کافر کو بھی دیتے تو تکلیف تو مسلمان کو بھی اپنے مال دولت اور افراد اور بچوں سے ہوتا ہے تو پھر مسلمان کو جو اپنے مال دولت اور بچوں سے تکلیف پہنچتا ہے اس کے لیے حاضر ہے اس لیے اس کا کمانا بھی حاضر ہے اس کا خرچ کرنا بھی آجریں ہے اگر بطور میراث رہ جائیں اور نسلوں پر خرچ ہو جائے تو وہ بھی حضر ہے لیکن منافق اور کافر کے مال ان کے لیے عذاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو مصروف رکھتا ہے تاکہ دیکھ بھال اور جمع کرنے اور اضافے کی فکر میں دنیا سے چلا جائے اللہ کے نام پر تمہارے ساتھی ہے تم میں سے ماہ نہیں ہے وہ تم میں سے لیکن لَكِنْ وہ قوم ان یفرکون وہ ڈرنے والے قوم ہے وہ ڈرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو ڈرپوک ہیں دیکھو قرآن نے منافقین کو کیا کہا ڈرپوک یہ ڈرپوک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہود نسارہ سے ڈرتے ہیں وہ کون ہے مسلمانوں میں وہ کون ہے اب قرآن تو کہتے وہ منافق ہیں عقیدے کے منافق ہیں وہ یہود نصارہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے اللہ ان کو ملعون کہتے ہیں اللہ ان کو ڈرپوک کہتے ہیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے لو یونا اگر وہ پالے مل کوئی پنا کی جگہ او مغارات یا کوئی غار پالے او مدخلا یا گسنے کی جگہ لو ہیں تو باگ جائیں گے اس کے طرف و ہم اور وہ رسیاں کاٹتے ہوئے ہوں گے جمع کہتے ہیں جمع گھوڑے کے اس باغ کو دوڑ کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے منہ میں لگام بے ہو اور اس کے اوپر جو گوڑاسوار بیٹھا ہے اس لگام میں بھی اس کو کنٹرول نہ کر سکے اتنا تیز دوڑے اس کو جمع کہتے گھوڑے کے اس تیز دوڑ کے طرح کے لگام سے بھی قابو میں نہ آئے اتنے یہ منافق اپنی کسی پناہ گاہ کی طرف باغیں گے جہاں ان کو پناہ کا جگہ مل جائے ابھی ہوتے نا منافقین کو جب موقع ملتے ہیں وہ یہود نصارہ کے پاس کتنا جلتی بھاگتے ہیں جاز جو ہے اس کو لگام دے دو تو وہ ہیں جاز کو تم لگام دے دو وہ رک جائے گا وہ تو نہیں روکے گا جاز میں بیٹھ کر وہ برطانیہ میں پہنچ جاتے کتنا دوڑ جاتے ہیں مل جاہ اس کو مل جاتے مغارات مل جاتے کہ وہاں پناہ ملے گی مجاہدین کے ہاتھ سے ہم بچ جائیں گے وہ قوم پرست ہو یا وہ کے منافق لیڈر ہو وہ ایک کچرت کنڈی ہے مسلمانوں کو جتنا بھی دنیا میں کوئی تکلیف دے تو سیدھا برطانیہ میں بنا لیتے جتنے بھی دنیا کے باغی ہے وہ سارے جمع ہو جاتے سعودی سطح کو پناہ لینے والے وہاں آتے پاکستان سے وہاں جاتے حکمران ہوتے تو وہاں جاتے پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا کومپرس وہاں جاتے ومن ان میں سے من و حلمی جو الزام تان تشنی کرتے آپ پر پھر صدقات صدقات میں ان و تمنہ اگر دیا جائے ان کو ان میں سے رضو تو خوش ہوتے ہیں وہ علم جو تومنہ اگر نہ دیے جائے ان کو ازاں خاتون اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں منافقین کا شیوا دنیا کا مال متع مسلمانوں کے طرف سے مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں پر کہیں تکلیف آ جائے تو جو خالص مومن ہوتے وہ کہتے یہ تکلیف اسلام کی طرف سے آیا ہے سفر کرنا ہے جو منافق ہوتے ہیں وہ کہتے دیکھو یار یہ جو قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے انہوں نے ہم کو رگڑ لی ہے ان کو یہ مسئلہ ہوتے ہیں الزامات پھر لگاتے ہیں یہاں پر نبی علیہ السلام صلی اللہ فرماتے اگر آپ ان کو مال دولت دیں گے ان کو خوشی ہوگی تو پھر آپ کی تعریفیں کریں گے لیکن اگر ان کو مال دولت نہ مل جائے کسی وجہ سے تو یہ کیا کہتے یس خاتون یہ پہ ناراض ہوتے اگر وہ راضی ہوتے جو اللہ نے ان کو دیا ان کے رسول نے وقال اور وہ کہتے حسب اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ سی اللہ و رسولوں ان قریب دے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا رسول کرنے والے ہیں اللہ فرماتے اگر یہ ایسے جملے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ابھی اس مال میں مال نہیں ملا تو آئندہ جہاد کی کسی معارکے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا تو یہ تو ان کے لیے خوشی کے بات ہوتی لیکن یہ ظالم اللہ پر اور نبی پر پرطان تشنی کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اس عیاض سے مشرقین نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو یہ سیات میں آیا ہے اللہ بھی دیتے رسول بھی دیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اللہ دیتا ہے آنا قاسم میں تو تقسیم کرتا ہوں بخاری کی روایت ہے دینے والا تو اللہ کے ذات ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ بھی دیتے رسول بھی دیتے نہ دیتا اللہ ہے رسول تقسیم کرتا ہے یہ منافقین کے بعد ہم کہتے ہیں کہ منافقین کی باتوں کو لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا دینا یہ تو نصرت کے معنی میں ہے تو ایسا تو السلام نے بھی مدد کا مطالبہ کیا من انسواری اللہ تو کیا پھر تم کہو گے کہ سارے جو تھے وہ بھی مددگار تھے نہیں دین کے مدد کی ری نبی کے ساتھ جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اس مدد کے معنی میں شمار نہیں ہوتے جو بلا اسباب ہوتے ہیں اب اس آیت میں اللہ رب نے صدقات کے مستحقین کون ہے عام صدقات صدقات و یقیناً صدقات للف کرائے فقیروں کے لیے اور جو عاملین ہیں ان پر جس کو مسئولین کہتے ہیں وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور جن کے دل دین کے طرف مائل ہے وَفِرْ رِقَابِ اور گردنوں کے آزادی میں مانا غلاموں کے آزادی وَالْغَارِمِينَ اور تاوان والے مانا قرضدار وَفِی سَبِلِ اللہ اللَّهِ کے رستے میں وَبْنِ السَّبِيلِ اور رستے کے مسابروں کے لئے ہیں فَرِزَةً مِّنَ اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ علم الحکیم اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے یہ زکوٰۃ کے تقسیم کے افراد آٹھ افراد کا ذکر ہوا اس میں فقیر ہے مسکین ہے عاملین ہے اور مؤلفین ہے وہ لوگ معلف القلوب اور غلاموں کی آزادی میں ہیں قرضدار لوگوں کے لیے ہیں عام اللہ کے رستے میں اور رستے کے مسافروں کے لیے ہیں یہ آٹھ قسم کے لوگ زکوات کے حقدار ہیں اس میں ترتیب سے جیسے بیان ہوا ہے نا زکات کے پہلے لوگ کون ہیں و مساکین کون کا حق ہے اب ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے بدقسمتی قسمتی کہ کسی بھی شعبے کے لوگ ہونا نا وہ اپنے شعبے کے لیے جب قرآن و حدیث کی دلائل بیان کرتے ہیں نا تو دوسرے شعبے کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں جو کہ غلط ہیں اگر کوئی مدرسے کا مصول ہے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی فطرہ ہمیں دے دو زکوٰۃ ہمیں دے دو پھر اس پر دلائل ایسے دلائل علم کی فضیلتیں بیان کریں گے ایک طالب جو بنے گا اس کا کیا ہوگا وہ ہو کیا ہوگا وہ جہاد بھی جو کرنے والا ہوگا تو وہ بھی اس عالم سے سیکھے گا تو جہاد کرے گا سارے اس میں کے دوسروں کے برتن سارے اٹھا کے اپنے برتن میں انڈیل لیں گے جہاد والا بیان کرے گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ اونٹ کا جو فوہان ہے نا آخری حصہ وہی تو ہے اب اسی میں صرف مال دے دو اور پھر بازی تو ایسے مصول بچارے کہ وہ مسجدوں کے مدرسوں کے رد بھی کر دیتے ہیں ارے ان کی مسجدیں بندی نہیں ہے ان کے مدرسے کبھی تعمیر ہوتے ہی نہیں کہ یہ جو لوگ عمروں پر جاتے ہیں ان کو عمروں پر نہیں جانے پیسے یہاں دینا چاہیے آج پر جانے والے بھی یہاں دے یہ بیان کرنے میں تجاوز ہے شریعت نے جو اصول بتایا کافی ہے اگر معاشرے میں ان لوگوں کو نظر انداز کرے تو کیا بنے گا شریعت نے فقارا مساکین ان کو دیکھو مقدم کیا ہے ہم خود جب رمضان المبارک مبارک کا خطبہ دیتے ہیں اس حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے تو پہلے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا حق ہے ان سے بچ جائے دے دو ہم کو مدرسے کے لیے دے دو ان کا حق پہلے ہے ان کو پہلے دے دو یہ اصول کا طریقہ یعنی اصول ہے شریعت کا جو مستحقین ہے اللہ نے ان کو جب مقدم رکھا ہے تو اللہ کی حکمت بہت اعلیٰ ہے اور فی صبل اللہ کے اندر پھر یہ مساجد اور مدارس جہاد یہ سب داخل ہے پہلا پہلا حصہ اللہ میں اللہ کے رستے میں جہاد ہے اس کے ساتھ پھر یہ مدارس یہ داخل ہے فرما ان لوگوں کو دو ان کا حق ہے وہ منحم اور ان لوگوں میں سے جو تکلیف دیتے ہیں معنی بعض ان میں سے وہ ہے جو تکلیف دیتے ہیں نبی کو وہ کہتے ہیں ہوا وہ وہ تو کان ہے کان کان جس سے ہم سنتے ہیں نا منافقین نبی علیہ السلام کو بطور تنظیم بطور تنز کہتے تھے یہ تو ایسا ہے جیسے کان ہر ایک کے بات کو سنتے ہیں دیکھو تو ہر ایک کو کان لگایا ہوا ہے اللہ نے فرمایا قل آ فرما دیجئے وہ خیر الحم کان ہے تمہارے بلائی کے لیے یو امین بلّہ ہے یقین رکھتا ہے وہ اللہ پر اور یقین رکھتا ہے ایمان والوں پر ایمان والوں کے باتوں کو بھی مانتا ہے سنتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ذات پر بھی ان کا پختہ یقین ہے وہ رحمتن اور رحمت ان لوگوں کے لیے منو جو ایمان لائے المن کم تم میں سے مانا تم مخلص ہو جاؤ تو یہ نبی تمہ اللہ کا رحمت ہے ولدینہ وہ لوگ جو زونا رسول اللہ نے جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو لهم عذاب ان کے لہماد دردناک عذاب اس میں نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے تو اب اللہ کے رسول کو تکلیف کے لیے باقی کیا رہا اللہ کے دین کو تکلیف دینا نبی علیہ السلام یا جی حادث کا استحظام مذاق کرنا یہ بعین ہی اللہ کے نبی کو تکلیف دینا ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی کی زندگی میں اس کے ذاتی وجود کو تکلیف لوگوں نے کس وجہ سے دیا اس کے تعلیم سے دیا ورنہ سے تو لوگوں کے نزدیک وہ امین تھا وہ صدیق تھا سب کچھ تھا لیکن اس تعلیم کی وجہ سے لوگوں نے اس کو تکلیف دیا اس تعلیم کو بگاڑنے والے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والے یحلفون باللہ نبی ہے وہ قسمے کاتے اللہ پر لکم تمہ اردو کم تاکہ تم ان سے راضی ہو تاکہ تمہیں وہ راضی کریں اللہ ہو ہو اللہ اس کے رسول حق کو زیادہ حقدار ہے ان, یردو ہو کہ ان کو راضی کریں ان کا نمبر ہے جب کہ اللہ زیادہ حقدار ہے ان کو راضی کرے اگر ان میں ایمان ہے کیونکہ ایمان والے ہر ایک کے درجات کو جانتے ہیں نا اللہ کا درجہ پہلے رسول کا درجہ اس کے بعد ایمان والوں کا درجہ اس کے بعد علم یا علم کیا ہونے جاتے ہیں ان وہ من یحادد اللہ یقینا جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کے اور رسول اس کے رسول کے فانہ فا لہ نار جہنم یقینن کے لیے جہنم کے آگ ہے خالدا فیھا مش رہیں گے اس میں ذالک الخیذ لازیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے فرمایا یہ وعدہ ان کو سناؤ کہ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوائی مقرر کر دیا ہے یہ قسمے کائیں گے ان کے قسموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ نجس ہے گندے نپو نبی قالب تو کسمے کائیں گے قسموں سے کیا فائدہ ہوگا ان کا پر میں رکوم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان سے اعراض کرو یہ پچانوے رمبر آیات میں آگے ہم پڑھیں گے فرما یحضر المنافقونا ڈرتے ہیں منافق لوگ انتو نزلالیہم یہ کہ نازلہن پر صورتن کوئی صورت تنبئوہم جو خبر دے رہا ہوں ان کو بہاں فی قلوبیہم جو ان کے دلوں میں ہیں ان کو خوف ہے قلعہ فرما دیجئے احصاب جی تم مزاق کرتے رہو ان اللہ مخرجن یقنن اللہ تعالیٰ نکالنے والا اما تحضرون جس سے تم ڈرتے ہو کیونکہ تمہارے دلوں میں جو خوف ہے کہ ہم نے اللہ و رسول کے خلاف جو بکواس اپنے سنوں میں رکھا ہے اگر اللہ کوئی آیات نازل کر کے اپنے نبی کو خفیہ باتیں بتا دے تو کیا بنے گا پر ان کو اور ڈراؤ اللہ نے گا جو تمہارے دلوں میں باتیں ولائن سال تم اگر آپ ان سے سوال کرے لولنا ضرور کہیں گے نا کن نہ ہم تو صرف اور صرف شغل کر رہے تھے کھیل رہے تھے نخوز و نلاب ہم کھیل رہے تھے ہم آپس میں شغل کے طور پر وقت پاس کر رہے کل آ فرما دیجیے اب اللہ وہ آیات ہی وہ رسول ہی کیا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے آیتوں کے ساتھ کن تم تستا تم مذاق کرتے تھے تمہارے مذاق کے لیے اب صرف اللہ رہ گیا اللہ کے رسول تمہارے مذاق کے لیے رہ گیا اللہ کی آیتیں رہ گئی لاتا تجر پیش کرنا قد خفر تم پڑھ چکے ہونا کم ہو تم میں سے گرو کو, ایک گروہ کو اگر چھوڑ دیں گے کیا مطلب اگر تم میں سے کسی گرو نے مان لایا اپنے اخلاص کا اظہار کیا وہ تو بچ جائیں گے لیکن جس گروہ نے اپنا توبہ نہیں کیا اخلاص پیدا نہیں کیا تو ان کو ہم عذاب دیں گے کانو مجرمین یقیناً وہ مجرم ہیں یہ اللہ تعالی کا قانون ہے نا صورت حذاب آیات نمبر اکسٹھ اور ساٹھ میں منافقین کو وہاں بھی اللہ نے تبی کی ہے کہ اگر یہ لوگ بعض آتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ ہے لَا والمرجفون في المدينه لنغريانك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قريرا ملعونين اينما سكفو اخذو اخذو وقتلوا تقتلا یہ ان کا کیفیت وہاں بیان ہوا ہے یہ قتل کیے جائیں گے پکڑے جائیں گے ان پر لانت کیا گیا ہے فرما کہ یہ مجرم یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت کے ساتھ جو لوگ استحضا کریں گے تو وہ کافر ہیں اور معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے انسان کا کلمہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کلمہ پھر اس کو نجات نہیں دیتے بچاؤ نہیں دیتے ہاں اگر مرتد ہونے کے بعد توبہ کریں آئندہ کری اخلاص کا اظہار کریں تو بات بدل جائے گی المنافقن المنافقات میں بعض منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعد بعضوں میں سے ہیں برا ان کا اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے یا مرونہ کر حکم دیتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کا یا نہن ان الماروف منع کرتے ہیں وہ अच्छाई سے یقبزون ایدیہم بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نیکی سے نس اللہ پنصیہم بلایا انہوں نے اللہ کو فز نے ان کو بلایا ان المنافقین والمفسقون یقینا منافق نہ فرمانے فرمایا منافق ایک دوسرے کے خیر خوائی کیسے کرتے ہیں؟ ان کی خیر یہ ہے کہ نیکیوں سے روک لے برائیوں میں چلا لیں یہ ان کے آپس کے خیر ہے حالانکہ یہ دشمنی ہے ایک دوسرے کو حکم دیتے کہ مال خرچ نہیں کرو کنجوسی کی دعوت دیتے انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے ان کو بلایا جیسے اللہ تعالی نے صورت حشر میں فرمایا والن کل لدینہ نسول اللہ فنسم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے بطور سزا ان کے نفسوں کو ان سے بلا دیا کیونکہ اپنے نفس کو بلانے کا کیا معنی ہے کہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اس نفس کو جانب میں ڈال رہے تو یہ گویا اپنے نفس کو آگ میں ڈال رہے اور بلا دیے اللہ فرماتے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں فاسق المنافقین اللہ تعالیٰ نے منافقین سے اور منافق عورتوں سے منافق مرد و عورتوں سے نارا آگ جہان خالدینگے اس میں ہی حضبهم وہ کافی ہے میشگی کا دائنی عذاب ایک دن کا نہیں ہے دو دن کا نہیں ہے مستقل جیسے کافر ویسے منافق ہمیشہ جانم میں رہیں گے ہمیشہ کل لدینہ ان لوگوں کے ترامین قبل قبلکم جو تم سے پہلے تھے کانوشدمن منکم تھے وہ تم سے زیادہ قوت قوت میں وہ اخترا اموال و اولادا زیادہ مالوں مالو اور اولادوں میں ان کا مال بھی زیادہ اولاد بھی زیادہ فسم تلا کے حصے کام, تم کام. تم کمزم تھا جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں بے خلا حصے کام اس سے ثابت ہو گیا کہ جس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس امت کو اللہ نے مال قوت طاقت پہلے لوگوں سے کم دیا ہے اللہ فرماتے ان کو جو میں نے قوت اور طاقت دیا ہے وہ اشد منکم وہ قوت میں تم سے زیادہ تھے مالی اعتبار سے بھی افرادی اعتبار سے بھی وہ خود تم کل لذخوا اور فضول باتوں میں الجھتے رہیں جس طرح تم الجھتے ہو ان کا الجھنا تمہارا الجھنا برابر ہے یہ لوگ حافظ اور تعمال برباد ہو گئے ان کے عمل پھر دنیا والا دنیا والا آخرت میں وہ اور وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا میں مال کیسے خراب ہو گئے دنیا میں وہ عمل کر چکے ہیں نیک اعمال لیکن ان پر کوئی نتیجہ نہیں آیا مسلمانوں کے معاشرے میں بہت برے نظر آتے ہیں لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کی تزید کرتے ہیں اور مسلمان ان کو اپنے معاشرے کے مجرم سمجھتے ہیں جبکہ نماز پڑھنے والے حج ادا کرنے والے صدقات دینے والے معاشرے میں اچھے لوگ شمار ہوتے ہیں لیکن منافقین ان میں سے کچھ اعمال کرتے بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں بنتا ہے اس لیے کہ بعض اوقات ان کے اعمال سے صادر ہوتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے تو اس لیے لوگ ان پر اعتماد بھی نہیں کرتے تو دنیا میں بھی ان کا اعمال برباد آخرت میں تو ہے برباد نتیجہ نہیں ملے گا کیا نہیں آئے ان کے پاس نب الینا خبر ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے تھے قوم نو ہند واد علیہ السلام کے قوم اور عادی و سمودا اور سمود عادی اور سمودی و قوم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی قوم واسفہ مدین اور مدین والے والمطفقات اور الٹی بستیوں والے جن کے بستیوں کو اللہ نے الٹ دیا تھا لوذ علیہ السلام کی قوم اتا تو ہم رسل مل و ملبینات ایت ان کے پاس رسول واضہ دلائل کے ساتھ فما كان الله بس نہیں اللہ تعالی ليزلمهم کہ ظلم کرتا ان پر ولکن کانوا انفسهم يظلمون لیکن تے وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے معاملہ شروع کیا ہے یہی معاملہ ان کا بھی تھا انہوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی انہوں نے بھی کی تو ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے گا اللہ نے ان کو ذلیل کیا تھا یہ بھی ذلیل ہو جائیں گے ایسا ہوا ولم مومن مرد اور مومن عورتیں بعض باز بازوں کے دوست ہیں ان کے دوستی کا ذکر فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہے منافقین کے لیے لفظ اولیاء نہیں فرمایا فرمایا المنافقن تو بعض یہ بعض باز بازوں سے ہیں کیونکہ مطلب پرست ہوتے ہیں نا اور ایمان والوں کی جب باری آئی تو فرمایا اولیاء اولیا اباز یہ ایک دوسرے کے دوست ہے ایک خاتون کے بارے میں آپ سنیں گے فلاں جگہ کوئی عالمہ ہے کوئی خاتون ہے اس کے کوئی تصنیف ہے یا اس نے کوئی دین کا کارنامہ انجام دیا ہے آپ کے دل میں اس کے ساتھ محبت پیدا ہو وہ ہماری بہن ہے وہ کوئی بھی ہو اس طرح کوئی خاتون سنے گی ایک عالم کے بارے میں ایک مجاہد کے بارے میں ایک دیندار کے بارے میں آٹومیٹک اس کے دل میں اس کی خوشی پیدا ہوگی اس سے محبت پیدا ہوگی یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خواتین شریعت کے اصول کے تحت قانون کے تحت ان کے باتوں کو مرد حضرات سن سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو مسلمانوں کو دعوت دے گی نا جہاں مرون عن المنکر تو یہ جو بات ہے کہ خواتین کا درس نہ سنا جائے یا اس کو درس دینا جائز نہیں ہے یہ ہمارے ناقص اور کمزور علم کے مطابق درست نہیں ہے اس لئے قرآن کریم اور نبوی اور اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں اچھے اچھے معلمات گزری ہے خود و محات اور صحابیات ان کی مثال ہے لیکن شریعت کے جو اصول ہے اس کے تحت یہاں پر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست مانا خیر خواہ مرون ابل معروف مون کر ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں و یطيعون اللہ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول ہے اس کے رسول کے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں مشتمع ہیں اس پر ان کا اتفاق ہے انہی پر اس کا आपस میں محبت ہے قولائے کہ یہ لوگ سیر ہمہم اللہ ان قریب ہم فرمائے گا ان پر اللہ تعالی ان اللہ حذیذ حکیم یقین اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے یہ کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ خود اعلان کرتے سیرحمہم اللہ ان قریب ان پر اللہ رحم کرے گا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مؤمن مرد و عرطوں سے جنات ان تجری من تحت الانہار باغات کے بیتے ہیں نیچے اس کے نیرے خالدین اپیاں میں شرائیں گے اس میں ومسا کے نطیبتن اور پاکیزہ گھر پاکیزہ مکانوں کا اللہ نے وعدہ کیے دنیا کے گھر کہاں سے پاکیزہ ہوں گے ایک دن اس میں جھاڑو نہیں لگا اور پھر اس میں دیکھو اور گندگی ہو یا نہ ہو لیٹریاں تو بنی ہوئی ہے نا گندگیوں کے مرکز اس میں ہوتا ہے لیکن جنت کے گھر جنت کا انسان اجیبا ہے نہ ناک کے اندر گندگی نہ انکوں میں گندگی نہ گلے میں گندگی نہ بدن سے کوئی پسینے کی گندگی نہ کپڑوں کی گندگی نہ قضا حاجت کی گندگی کچھ بھی نہیں ایک پول ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو پول کے زندگی دی ہے فرمایا ان کے لیے مساکن طیبہ پاکیزہ مکانات کہ جنات عدن ہمیشہ کے باغوں میں ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا مندی بہت بڑا ذلک هو الفوز العظیم یہ ہے بہت بڑے کامیابی یہ رضوان من اللہ اکبر اس حدیث کی تشریح میں آپ اس کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جب کرائے گا تو جنتی جنت کی تمام نعمتوں سے, اس کو سب سے بڑا نعمت سمجھیں گے وہ اللہ کے مندی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہے گا جنتیوں سے اے ایک خوشی ہے اس کو سنو کیا خوشی ہے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم سوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا اب یہ جو اعلان ہے وہ رضوان سب سے بڑا نعمت میں ہمیشہ خوف سے رہا یہ کام کرتا ہوں یہاں میرے نظر جائے یہاں میرے کانوں میں بات آ جائے یا میرے ہاتھ سے غلطی ہو جائے میں کل میں بھی مروں گا کہ نہیں میرے موت کیا ہوگی قبر میں کیا ہوگا قیامت میں کیا ہوگا اللہ راضی ہوگا کہ نہیں اب اسی ترتیب سے یہ جنت میں داخل ہو گیا اب جنت میں بھی تو وہ تبعی خوف تو ہے نا اب جب اللہ کا اعلان ہو جائے کہ اب رضامندی ہی رضامندی ہے اور اللہ کا سخت غصہ اللہ کی طرف سے غصے کا ناراض ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا تو یہ سب سے عظیم نعمت یاد القفارمنا فکین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کفار اور منافقین کے ساتھ کفار سے جہاد تو چلو معلوم ہے کہ وہ کتا ہے اور کبھی دعوت ہے فرمایا کہ منافقین سے کیا کرنا سختی کرو ان پر اللہ کی دین کے معاملے میں ان پر سختی کرو وبا واہم جہنم ان کا ٹکانہ دونوں کا جانم ہے منافق کبھی کا کافر کبھی کا وبی سل مسور بہت برا ٹکانہ ہے یہ وہ قسمے کاتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ ماں کال انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا يَكِنًا انہوں نے کہا ہے کلمة الْكُفْرِ کفر کے کلمے کفر کے بعد وَقَفَرُوا انہوں نے کفر کی ہے بعد اسلام ہیں بعد اسلام کے مانا پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مسلمانوں کے سب میں تھے اب انہوں نے ایسے جملے کہہ دیا ہے جو ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کو کافر کر, کر چکے ہیں معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے اعمال ضرور ہوتے ہیں کی اگر بندہ کوئی وہ کر لے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جس طرح بہت لوگوں کا فقر ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس جنت میں جائے گا کچھ بھی کر لے وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا کلمہ ٹوٹ سکتا ہے برباد ہو سکتا ہے۔ وہ ہمو بمالم ینالو انہوں نے ارادہ کیا قصد کیا ایسے چیز کا جس کو وہ پہنچ نہ سکے۔ وما نقمو اور نہیں انہوں نے انتقام لیا الا مگر ان اغناهم اللہ انہوں نے جو غصہ نکالا ہے اپنا انتقام لیا ہے اس کا کوئی اور وجہ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول و من فضل اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول نے اس اللہ کے فضل سے من فضل ہی یہ نے کہا من فضل ہے ما کیوں فضل ایک ذات کا ہے وہ اللہ کا ہے نبی بھی اگر کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے اس فضل کے تحت کرتا ہے و کو خیر اللہم اگر وہ توبہ کرے تو ان کے بہتر عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دردناک پھر دنیا والا دنیا والا خرت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر دے دے یا موت کے وقت سزا دے دے یا دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سزا دے دے ومعلم نہیں ہوگا ان کے لیے نہ کوئی مددگار نہ دوست معلوم ہوا کہ منافقین کے لیے نہ ان سے ہے نہ ان سے ہیں ایک طرف نہیں ہے مین ہوں اور ان میں سے بعض من وہ ہے آد اللہ جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے لائی نہ تارا مین ہی اگر دے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ صدنا ضرور ہم صدقہ کریں گے کنن صحین اور ضرور ہو جائیں گے ہم صالحین میں سے بعض منافقین کے عمل کہ وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار بنا دے ہمیں مال دولت دے دے تو ہم اللہ رب العالمین کے رستے میں مال خرچ کر دیں گے یہ ان کے بدترین صفات لیکن اللہ رب العالمین نے جب ان کو مالدار بنایا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا انہوں نے مال تو نہیں دیا انہوں نے دھوکا کیا فراڈ کیا اور اللہ رب العالمین کے مالدار ہونے کے بعد پھر بھی انہوں نے اسی اللہ کے اسی رسول کے اسی ایمان والوں کے خلاف اپنا تحریک جاری رکھا یہاں پر جو علماء نے صحلہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے بہت سارے مفسرین نے ساحل کے تحت میں بہت لمبا چوڑا واقعہ ذکر کیا ہے لیکن اس واقعہ پر محققین نے رد کیا ہے یہ روایت ضعید ہے اس لیے کہ صحلابہ یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ منافق ہو گئے اور کافر ہو گئے ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں مشہور واقعہ لکھا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرائی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حال میں ہے یہ بہتر ہے کہاں نہیں اللہ سے دعا کراؤ مال مل جائے میں اللہ کے رستے میں خرچ کروں گا جہاد وغیرہ اللہ نے مال دیا پہلے جمعے میں آتے تھے پھر مال زیادہ ہو گیا جمعے میں آنا بھی چھوڑ دیا اور باہر نکل گئے جس طرح دہاتوں میں ریوڑ کے ساتھ انسان رہتے ہیں. پھر جب اس کے پاس زکاة لینے والے گئے تو ناراض ہو گئے اللہ کے نبی نے ہم کو دیکھا ہے زکات کے پیچھے بدمی کو بھیج رہے پھر اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابوبکر کے پاس زکوۃ لائے عمر کے پاس لائے عثمان کے پاس لائے لیکن انہوں نے زکوات قبول نہیں کیا یہ واقعہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے لیکن محققین نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ روایت ضعیب ہے اور یہ صحابی رسول اللہ رضی اللہ عنہ صالبہ بن خاطب یہ تو بدری صحابی ہے لہٰذا یہ سال وب ان کے بارے میں صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے تہذیب و تہذیب میں میزان احتدال میں اس میں راویوں پر جرا ہے اور ثابت کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے جو اس کے طرف منسوب ہو رہے ہیں جبکہ اس آیات کے تحت کئی مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے لیکن محققین نے اس پر رد کیا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا عَتَاهُمْ فَذْجَبْ دِیَا اُن کو اللہ نے من فضل اپنے فضل سے بخلو بھی ہیں۔ تو انہوں نے بخل کیا اس کے ساتھ وَتَوَلَّو اور وہ پلٹ گئے وہم مورزون اور وہ روگردانی کر رہے تھے مالا اعراض کرنے والے تھے اللہ نے جب ان کو مال دیا تو انہوں نے مال اللہ کے رسلی میں نہیں دیا بلکہ اعراض کیا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ فَسْسَزَادِ ان کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کے ان کی دلوں میں معنی اللہ نے ان کی دلوں میں نفاق کو گویا کے ڈال دیا جس طرح خالے برتن میں خالی بورے میں کسی چیز کو ڈال دیتا ہے ان کی دل کو اللہ نے نفاق سے بڑھ دیا اِلَائِ اُمِنْ اس دن تک جَلْقَوْنَهُ مِلَيْنَهُ گے اسے بما اخلف اللَّهَا بسبب اس کے کہ انہوں نے خلاف ورژی کی ہے اللہ کے ماں ہو جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس اللہ سے وہ ما کانو اور جوٹ یہ گناہوں کا مرکز ہے اور بہت بڑا جرم ہے یہ فرما ان کے وجوہات کی بنا پر انسان منافق بن جاتے ہیں نا دو چیزیں یہاں آئی وعدہ خلافی اور جوٹ اور آپ نے پڑھا ہے حدیث میں کتنے ہیں چار منافق کے چار علامات لڑائی کے دوران گالی دینا امانت میں خیالت کرنا وعدے میں مخالفت کرنا بات میں جھوٹ بولنا یہاں دو کا ذکر ہوا فرما ان کے وجہ سے ان کی جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا اس لیے حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علامتیں نفاق کی ہے جس کے اندر اس میں سے کوئی علامت نظر آ جائے تو ان کو چاہیے کہ اپنا اصلاح کرے کہ اس میں نفاق کی علامت آ گئی ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جس شخص کے اندر یہ علامتیں آ جائے تو جناب وہ منافق ان خالص ان وہ خالص منافق ہے انسامہ وسلح اگرچہ نمازیں بھی پڑھے اور وہ روزے پیدا کرے منافق ہو گیا ہے وہ اس سے بچنا چاہیے علم یا علم کیا وہ نہیں جانتے ہیں ان اللہ یقینا اللہ تعالی نے اللہ تعالی علم جانتا ہے سر و نجوا ہوں ان کے ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو سر معنی پوشیدہ نجوا انتہائی یا دوسرا معنی یہ نجوا مشورے کو کہتے ہیں سر کہتے ہیں انتہائی پوشیدہ کام دل کے راز سر کے معنی میں نجوا پوشیدہ چپے مشورے وان اللہ علام الغیوب یقینا اللہ تعالی غیب کے باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کا علم اللہ کے پاس یہ اللہ سے کیا چھپائیں گے۔ الذین یقولون یلمذون المتوعینا جو تان تشنی کرتے ہیں فراو فراوانی کے ساتھ خرچ کرنے والوں پر منل مؤمنین ایمان والوں میں سے پھر صدقات صدقات میں متوعیین فراخ دلے سے خرچ کرنے والے اب یہ نبی علیہ السلام کا وہ موقع جنگ تبوک کا اللہ کے نبی نے اعلان کیا مال دو اللہ کے رضا کے لیے ابو بکر نے سارا گھر کا سامان لایا عمر نے ادا لایا منافقین نے دیکھ کر کیا کہا ارے چھوڑو یہ دکھلاوا کرتے ہیں اب گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے مسجد میں لانا یہ ویسے خامخا لوگوں کو دکھلاتے اب ان صحابہ نے جن کے پاس گھر بار میں کچھ بھی نہیں تھا یہودیوں کے پاس نوکری کی رات کو کیتوں کو پانی دیا اور وہ جو کجورے ان کو چند دانے مل گئی تھی سا یا ایک سا یا دو سا دو ڈائی کلو جس کو آپ کہہ رہے انہوں نے وہ لا کر کے اللہ کے نبی کو پیش کیا تو انہوں نے کیا کہا منافقین نے ارے جہاد اس کے لیے رکا ہوا ہے اس کی چند کجرے یہ جہاد کے لیے رہ گئی ہیں اب خامخا یہ لے کے اللہ کو کیا اس کی ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں نہ تو زیادہ دینے والوں کو چھوڑتے ہیں یہ ظالم نہ کم دینے والوں کو چھوڑتے فرمایا والذین وہ لوگ لا یجدونا جو نہیں پاتے ہیں الا جهدهم مگر اپ نے تھوڑے سے محنت چند کجرے اللہ نے دیکھو ان کے غربت کا بھی ذکر کیا کہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو یہ جو محنت کر کے مزدوری کر کے لایا وہ اللہ کو پیش کر رہے اور حدیث بخاری میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کجوروں کو اس بیر کے اوپر بکیر دو اللہ کو اتنی پسند ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے فیس خرو نہ مذاق کرتے ہیں میں ان سے مانا مالداروں سے بھی مذاق اور غریبوں سے بھی مذاق زیادہ خرچ کرنے والوں پر بھی تان تشنی اور کم دینے اپنے مالی غربت کی وجہ سے ان پر بھی تان تشنی سخر اللہ مذاق کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب دردناک ہے ان سے اللہ تعالیٰ مذاق کرے گا اللہ کا مزاق کیا ہے استدراج اللہ ان کو مال دولت سب کچھ دے گا لیکن زلت ان کے مقدر استحفی الحمد للہ اگر آپ مغفرت مانگے ان کے لیے یا نہ مانگے مغفرت ان کے لیے ستر مرتبہ اللہ, لہم نہیں کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ ذارے کفر کے اللہ کے آیتوں کے ساتھ ورسول اس کے رسول کے ساتھ بے انہوں نے کفر کے اللہ کے ساتھ وہ رسول اس کے رسول کے ساتھ واللہ واللہ اللہ ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو یہاں عبداللہ بن ابے کی جنازہ جیسے آگے اس کا ذکر آ رہے لا علیہن استغفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار مانگا عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ان کے لیے کیوں نماز جنازہ پڑھ رہے استغفار کر رہے کہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں دعا مانگوں یا نہ مانگو ستر مرتبہ اللہ کے نبی کی شفقت متوں پر رحمت کی علامت ہے اور یہاں ستر سے مراد نہیں ہے ستر مرتبہ بلکہ یہاں تو عرب کی ایک گنتی کا ذکر ہو رہا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہے نا یار تم یہ بات سو بار بھی بولو گے میں نہیں مانوں گا اس کا بولنا نہیں ہوتا مانا ہمارے یہاں ایک معروف عادت ہے تعداد تو یہاں عرب کے لہجے کے مطابق ستر بار مانا اگر آپ ان کے لیے جتنا بھی دعا مانگو گے تو میں ان کو نہیں معاف کروں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ستر کا چلو میں اس سے زیادہ مانگ لیتا ہوں عرب کے لہجے کے مخالفت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فرماتے ان کا فروب اللہ و رسول ہی دیکھو منافق کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے کئی مقامات پر کئی مقامات اللہ فاصل قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے مانا نجات اللہ ان کو نہیں دے گا فرحل مخلفونا خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے بے اپنے بیٹھنے کے ساتھ خلاف رسول اللہ رسول کے مخالفت میں وقرہو اور وہ خوش ہو گئے ان یجہدو باموالہم وقرہو ارون نا پسند کیا یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مخلفون پیچھے چھوڑے گئے بڑا اللہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے اہل نہیں ہے فرمائے جب وہ پیچھے بیٹھنے پر خوش ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسی طرح رکھا کہ ان کو توفیق نہیں دے گا مت نکلو گرمی میں بہت گرمی ہے آپ جواب دو کل فرما دیجیے نارو جہن جانم کے کہ سے زیادہ گرم ہے تمہیں تو عرب کی گرمی نے تمہارے بےمانی کی وجہ سے روک دیا ہے کہ گرمی زیادہ ہے تو اگر تم منافق رہو گے کافر رہو گے تو جہانم کا آگ بہت زیادہ ہے سخت ہے گرم ہے اور حدیث کیا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہانم کا جو آگ ہے وہ ستر گنا دنیا کی اس آگ سے زیادہ گرم ہے ستر گنا اور جیسے کہ وہ حدیث آپ سن چکے ہیں تین ہزار سال اللہ نے اس کو جلایا ہے تین ہزار سال ایک ہزار سال جلایا تو اس کا کیفیت سفید ہو گیا پھر جلایا تو لال پھر جلایا تو کالا تو فرمایا جانم کا آگ بہت گرم ہے دنیا کی اس گرمی سے لوکا نویا کاش اگر یہ سمجھتے معلوم ہو کہ منافق کے فقاحت نہیں ہے فقاحت میں یہاں کیا مراد ہے ایک ہوتا ہے دنیا کے فکاحت یہاں دنیا کی فکاحت مراد نہیں ہے دنیا کے فکاحت ان کا ہے وہ نے آپ کو بچاتے اپنے بچوں کو بچاتے اپنا مال کو بچاتے دیکھو کافر سے بھی بچاتے مسلمان سے بھی بچاتے تو یہاں تو بڑے, بڑے فکاہ ہو گئے نہیں ان کو دینی فقاحت نہیں ہے دینی شرعی فقاحت. کہ یہ مال دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا یہ مال دولت وقت مقررہ پر ہے یہ رہ جائے گا تو اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں نجات کے لیے تم نے کیا کیا جب اس کو تم نے سمجھا نہیں تو تمہارا دینی شعور ہی نہیں ہے کہیں اللہ نے کہا والجب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا آن سے اور زیادہ روئے مانا دنیا میں تھوڑے دن کے مزاق کر لے ہنسی مذاق کی زندگی گزارے پھر ہمیشہ کے لیے روئیں گے اور جیسا کہ نبی علیہ اللہۃسلام نے فرمایا ایک کافر کے رونے کا یہ انداز ہوگا کہ اس کے چہرے پر اس کے آنسو اور آنسو کے بعد خون اس کے نیئر جاری ہو جائے گی یہاں تک کہ اس میں کشتی چل سکے گی لیکن اس رونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں اگر اشکال پیزا ہو جائے کسی کو ایک ایسا ہوگا تو اس کا اشکال حدیث سے دفع ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے سے مکے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے ایک کافر کا وجود اتنا بڑا ہوگا کہ اس اتنے جگہ میں وہ صرف بیٹھے گا اب جو اتنے جگہ میں صرف بیٹھ سکتا ہے تو اس کے انکوں سے انسو جو نکلے گا وہ کتنا ہوگا فرمایا کہ اوہت کے پال جتنا زرسل کافر, ہے کافر کے منہ کا جو ایک ڈاڑا ہے ایک دانت ہے وہ مسل احد اوہد کے پال جتنا ہے مسلم بخاری کی روایت ہے تو جس کا منہ میں بتیس دانت ہو ایک دانت اہد کے پال جتنا ہو اس کے لیے منہ کتنا چاہیے پھر اس منہ کے لیے دانتوں کے لیے سر کتنا چاہیے سر کے لیے نیچے وجود کتنا چاہیے تو اللہ کے نبی نے جو حدیث میں نشاندہی کی ہے پھر آنسو کا جو ذکر آتے تو انسان کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ کشتی اس میں چل سکتے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ آپ دنیا میں تھوڑا آنسے لیکن آخر ہمیشہ روئیں گے فرمایا ان کا بدلہ ہے بدلا بیما کان یکان یہ بدلا جو بیما کان یک کیا ہے جو وہ کماتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے فعر رجاع اکلا ہو اگر لٹائیں آپ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی گورو کی طرف پس پس وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے خروجے نکلنے کیلئے فقل آپ کہہ دو لن تک رجو ما یا بدا ہر غز مت نکلو ہمارے ساتھ کبھی بھی یہاں ان آیتوں کی نزول کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نبی سلاۃ السلام پر تبوک کے راستے میں نازل ہوئی ہے لیے کہ نبی علیہ السلام سبوک سے آ رہے تو اللہ نے فرمایا مین ان میں سے گروہ کے طرف مانا بعض تو توبہ کر لیا تھا اور ہی رہ گئے تھے تو فرمایا اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے تو آپ ان سے کہہ دو کہ لنت ما یا بدا مستقبل کے لیے نفی کر دی ہر گز نہ نہ نکلو ہمارے ساتھ کبھی بھی ولن لن تو قاتل و یا ہر گز مت قتال کرنا ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ان نہ یقیناً تم راضی ہو گئے تھے پیچھے رہنے والوں پر جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ عورتوں بچوں مریضوں کے بیچ میں اول مرتن پہلے مرتبہ فقعدوا فاجلسوا مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اللہ نے تمہارا جانا ہمارے ساتھ ناپسند کیا ہے لہذا اب تم بیٹھے رہو ولا تصلی نماز نہ پڑھنا لا احد ان پر کسی پر بھی سے کسی پر بھی ماتا جو مر جائے کبھی بھی ولا قبر ہی کڑے مت ہونا ان کے قبر پر الا یہاں میں قبر پر کڑا ہونا تو مر آئے نا اس میں تو یہاں قبر کے پاس کڑا ہونا کبھر اللہ, اللہ کے ساتھ وہ رسول رسول کے ساتھ وہ مر گئے نہ حالات میں فاسقون نافرمانتے وہ یہاں یہ بات بھی سمجھ لو کہ جنازے کو اللہ نے کیا کہا سوالات اب حدیث میں ہے کہ لا سوالات الا بھی فاتحة الکتاب اس حدیث کو تو سب مانتے ہیں نا چلو خلف الامام کا جگڑا تو درمیان سے نکالی دیں گے کہ امام کی پیچھے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے اس کو تو بعد میں رکھ لیتے ہیں لیکن اس کو تو سب مانتے ہیں نا کہ لا سوالات الا بھی فاتحة الکتاب اب ہمارے بھائی جو دیوبندی بریلوی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو نہ امام فاتحہ پڑھتے ہیں نہ مقتدی پڑھتے ہیں اب اس وقت کیا کریں گے یہ حدیث تو وہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے مگر کہتے ہیں مقتدی کی ہو جاتی ہے تو امام کے تو پھر بھی نہیں ہوتی ہے نا تو جنازے میں تو امام بھی نہیں پڑھتے ہیں اب بتا ہو جائے گی کی نہیں ہوگی اللہ فرماتے والا تُسُلِّعَ لَا حَدٍ مِّنْهُمْ عَتَابَ نماز نہ پڑھو ان میں سے کسی ایک پر اور یہاں سے قبر کے پاس دعا ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے پاس دعا مانگ سکتے ہیں اجتماعی دعا ثابت ہے اللہ کی رسول قبر کے پاس دعا مانگتے تھے اور حکم بھی دیا تھا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا مانگو فرما یہ فاسک ہے ان کے لیے اللہ, اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان, کے روحوں کو لے جائے ان کے روح اللہ ایسے حالات میں لے جانا چاہتے ہیں ان کو زندگی میں اس دنیا میں تجزان کو اور وہ کافر ہو دیکھو منافق پر فتوا پھر کافر منافق کا تذکرہ اور اس پر کفر کا فتوا کیونکہ یہ عمل میں دونوں برابر ہے اسلام کے دشمن جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت ان آمن یہ کہ ایمان لاؤ مانا اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ بلا اللہ کے ساتھ وجا دما رسول جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر اس تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اس طرح کا اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اول توڑے مالدار لوگ من ان میں سے مالدار لوگ کہتے فیکٹری دکانیں کارخانے یہ رہ جائیں گے وہ لیکن ہے یہ منافق کیونکہ عام مالداروں کا تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا وہ تو اپنے مال کو بھی پیش کرتے جان کو بھی صحابہ تابعین دور حاضر میں لوگ وقال اور نے کہا زر نہ چھوڑ دو ہم کو نقم مال قائدین ہو جائے ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ وہ راضی ہو گئے بھی ان یقون ہو جائے وہ مال خوال پیچھے رہنے والے والوں کے ساتھ خوالف عورتیں بچے بیمار معذور لوگ یہ خوالین ہیں مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر نہیں سمجھتے ہیں اب اس جب بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عورتوں کے بیچ میں بیٹھیں گے بچوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو یہ ہمارے کون سا عزت کا مرتبہ ہے لاکن رسول ہو لیکن رسول وہ لوگ جنہوں نے مالا ماہ ان کے ساتھ اللہ کی رسول کے ساتھ ایمان لائے جاہدوبیام والم جہاد کرتے وہ اپنے مالوں کے ساتھ بان خسین اور اپنے جانوں کے ساتھ وہ علائقہ خیرات ان کے لیے فائدے ہی فائدے خیرات بلائیاں وہ اولا کا مبلح اور وہ لوگ کامیاب ہیں جیسے پہلے ہم نے پڑھ لیا یہ حدل یا تو جنت ہے یا دنیا میں کامیابی غازی کا لقب اور مال غنیمت ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ نہیں کہ خام گازیوں کے القابات تو ہمیں مل جائے اور کام کچھ نہ ہو یہ بہت خطرناک بات ہے فرمائے ان لوگوں کے لیے فلاح ہے فلاح اللہ علوم تیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جن تجریم خالدین انعامات یہ اللہ نے ان کے لیے تیار کیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے پلے کا پل یا فرح فل کا پل اس کے لیے رغبت چاہیے اس کے لیے یہ اصل ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ یہ منافقین میرے دین کی مدد نہیں کریں گے تو میں اسے قوم کو لاؤں گا جو میرے نبی کے ہر بات مانیں گے اور ایسا اللہ نے کیا صحابہ ایسے پیدا کیے انہوں نے جان مال بِهَا فقط ہم لے آئیں گے آپ میں ہم نے پڑھ لیا تھا بہانا کرنے والے من میں سے لیو تھا اجازت دی جائے ان کو بقا اللہ بیٹھ جائے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اس کے رسول پر سیوسیب الزینا قریب پہنچے گا ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے منحم ان میں سے عذاب ان علیم دردناک عذاب دیہاتی لوگ منافقین آئے اور عذر پیش کرتے ہیں ہمارے یہ عذر ہے یہ عذر ہے اللہ فرماتے ہیں ان قریب ان کو عذاب پہنچے گا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ کچھ منافقین وہ ہیں جو عقیدت منافق ہیں کچھ عام سادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے فکر میں گیر رکھا ہے اس لیے فرمایا منہم لے سالز دو نہیں ہے ضعیفوں پر ولا علی المرد نہ بیمار بیماروں پر ولا الجینا اور نہ ان لوگوں پر لا یا جو نہیں پاتے ہیں ما کہ وہ خرچ کرے خرج ان کو گنا جب وہ خیر پائی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نیم مانا ایک سے مریض ہے اس کا عذر جہاد میں نہیں جا سکتے لیکن اس کی دل میں کیا تمنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا دن غالب ہونا چاہیے مسلمانوں کا غلبہ ہو دن غالب ہو توحید غالب ہو سنت غالب ہو یہ خیر خواہ ہے بیمار ہیں نہیں جا سکتے مریض نہیں جا سکتے مال نہیں ہے سواری نہیں ہے جیسے صحابہ کے دور میں ہوا نہیں جا سکتے لیکن دل میں اللہ رسول سے محبت ہے فرما ان پر کوئی گناہ نہیں ماں المحسن من لین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی گناہ سبیل مانا کوئی گنا سزا محسنین ہے نا اللہ کے ساتھ مخلص واللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اللہ کی مہربانی ہے ان لوگوں پر یہ اللہ رب العالمین کا ان کے ساتھ احسان ہے ایمان بہت عظیم چیز ہے نا ایمان کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے یہ لوگ اجر میں بھی شریک ہیں اور جہاد میں نہیں ہیں اللہ کا ان پر احسان بھی ہے اور مال بھی نہیں دے سکتے ہے نہیں اللہ نے دیا نہیں ہے نیت کے اعتبار سے ان کو اجر ملتا ہے وہ حدیث اور ایک غریب عالم ایک مالدار فاسق اور ایک غریب فاسق یہ چاروں کے چاروں آپس میں اجر میں برابر ہے نا نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے وہ مالدار عالم خرچ کرتا ہے وہ غریب عالم کہتے کہ کاش میرے پاس ہو تو میں بھی خرچ کروں صحیح ہے وہ فاسق مالدار دوسرا فاسق غریب وہ کہتے کہ کاش میرے پاس مال ہو تو میں ویسے ہی ڈرامہ بازی کروں جو یہ کر رہے ہیں بے حیائی کروں تو یہ دونوں اجر میں برابر ہے ایک گناہ کے اجر میں دوسرا نیکی کے اجر میں تو یہاں اللہ نے فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں ولا على الذين ننهم لوگوں پر عزاماتوں کا جباتے ہیں آپ کے پاس لتا ہمیں لهم ہم تاکہ آپ سواری دیں ان کو کل تا آپ نے کہا لا اجدو میں نہیں پاتا ما احملكم کہ میں سواری دوں تمہیں میں آپ لوگوں کو سوار کر دوں آلے ہیں اس پر منا گھوڑے میرے پاس نہیں ہے یہ جنگ تبوک کا موقع ہے نا سواریاں کم ہیں افراد زیادہ ہیں تولوا تو لوٹتے ہیں وہ وہاں ينهم اور ان کے انکے تفز من الدمع بے رہی ہیں انسو کے وجہ سے حضنہ غم کے وجہ سے غم کے وجہ سے انسو بہار آئے ہیں کیوں اللہ یجدو ما ینفقون یہ کہ وہ نہیں پاتے ہیں جو خرچ کریں کاش ہمارے پاس مال ہو تو ہم لگا لے آج مال نہیں ہے مال نہ ہونے کے وجہ سے ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس سواریاں آئی اللہ کے نبی نے ان کی پیچھے پیغام بیجا بلا ان کو جب صحابہ نے آ کر سواریاں لے لی صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر یاد آیا دیکھو اللہ کے نبی نے قسم کھایا تھا کہ اللہ کے قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا اب تو قسم ٹوٹ جائے گا پلٹ کر آیا اللہ کے نبی اپنے قسم کھایا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہاں میں نے نہیں دیا نہ اللہ نے دیا یہ سواریاں اللہ نے دی ہے میں نے نہیں دی اپنے قسم کا کفارہ دینے کے جیسا کہ پہلا حدیث پڑھ چکے صحابہ کا ایمان بڑا قوی ایمان تھا ان کا ایمان تھا کہ نبی سے بھول ہو سکتا ہے بھول گیا ہے اور ہم کو سواریاں دے دی اگر ہم یہ لے کر جائیں گے اور اس میں ہماری طرف سے دھوکہ ہو جائے گا کیونکہ ہم کو تو پتہ ہے نبی نہ سمجھ سکے اس مسئلے کو بھول گئے تو ہماری اس میں برکت نہیں ہوگی انہوں نے فورن لوٹا کر کے پوچھا بخاری اور مسلم میں دوسری کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تم کو سواری دی یہاں وہ روتے کس بات پر ہیں مال نہیں ہے کہ خرچ کرے یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کے پاس ہو تو لگائے نہیں ہے تو اللہ سے مانگے ان مصبیر الذین یقینا گناہوں لوگوں پر ہیں جس تا جنون کا اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہ ہم اغنیا رب المالدار ہے بائن یکون مال خوالف یہ کہ ہو پیچھے رہنے والوں میں یہ ان لوگوں کے اوپر گناہ ہے وطب اللہ ولا قلوبهم مہر لگا اللہ تعالی ان کے دلوں پر وہم لایا لمون فس وہ نہیں جانتے ہیں اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے اور وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں جب کہ ان کو دنیا کے ہر چیز کا علم ہے لیکن یہاں جو سمجھ ہے علم دینی اس بصیرت سے وہ محروم ہے فرمایا تجربہ پیش کریں گے تمہارے سامنے جاؤ ان کے طرف فرما پیش تمہارے اوپر تمہارے لیے ہم یقین کا کوئی گنجائش نہیں رکھتے اخبار کو یقیناً خبر دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے خبروں میں سے قریب دیکھے گا اللہ تعالی تمہارے اعمال کو کے رسول تمہ تو ردونا پھر تم لٹائے جاؤ گے ال عالم الغیب عالم الغیب کی طرف وہ شہادہ اور حاضر وہ بادشاہ وہ اللہ جو عالم الغیب و شہادہ علم ہے چھپے ہوئے ظاہر دونوں پر فینبئکم فسوۃ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے مشرکین نے اس ayat سے استدلال کی ہے کہتے دیکھو وسیر اللہ اعمالکم ورسولہم عن قریب دیکھے گا اللہ اور رسول تمہارا عمل کہتے اللہ بھی عمل دیکھتا ہے رسول بھی دیکھتا ہے ہم کہتے ہاں اگر یہی معنی ہے تو اللہ نے اسی صورت میں آگے فرمایا ہے نا کہ ایمان والے بھی دیکھیں گے پھر سارے ایمان والے بھی حاضر ناظر ہو گئے سیر اللہ ہمارا کم رسول پھر اس وقت کیا جواب ہوگا یہ باطل نظریات والے جب بھی سوال کرتے ہیں اس کا جواب قرآن میں ہوتا ہے سیاح کے ساتھ آپ احاط کر نہ جس ہے ٹکانا جانم ہے جزا خانو یک بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ کسب کر رہے تھے یہ ان کے کسب کا نتیجہ ہے فرمائیے نجس منافقین کو اللہ نے کہا نجس رجس کہا یہ ان کے نجاست اللہ نے بیان کیا ہے کافروں کے ساتھ ان کو ملاتے ہیں قسمیں کائیں گے تم انہیں تردو انگم تاکہ راضی ہو تم ان سے فَإن اگر تم راضی ہوا نہیں فا ثقین الآراب و شدر و نفاقا آراب دیہاتی لوگ بہت سخت ہے قفر میں نفاق میں وہ اج زیادہ قریب ہیں اللہ عالم وہ نہ جانے حدود مانزل اللہ حدود کے مطلب جو اللہ نے نازل کیا ہے کیونکہ دیہاتی ہے نا رسول ہی اپنے رسول پر اللہ نے جو اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کے معنی مفہوم مقصود کو نہ جانے کیونکہ علمی فقدان ہے دیہاتیوں میں تو کمی ہوتی ہے نا یہ اللہ علیہ اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے فرمائے اللہ تعالی کا حکمت خوب ہے اللہ کا علم خوب ہے اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے ان چیزوں کو تو ان دیہاتیوں میں ایسے لوگ ہیں جو بے دینی میں پیش پیش ہوتے نفاق میں پیش پیش ہوتے البتہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں آگے آئے تمہیں ان کا ذکر آئے گا جو دین میں بھی سب سے پیش ہوتے اور ہیں اور اعلیٰ درجے کے ایمان رکھتے ہیں